اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خوطم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین باطنی بیماریوں میں ایک اور بیماری جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے وہ ہے غریبوں مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ تحقیر آمیز سلوک کرنا نامناسب سلوک کرنا اور ایسے لوگ جو معاشی طور پہ اور معاشرے میں ہم سے جن کو اللہ نے ذرا نیچے رکھا ہے ان کے ساتھ رویہ ہمارا نامناسب اگر ہو تو اس کو ہمارے مشائے خلم الرحمٰ نے دین اسلام کی روشنی میں ایک باتنی بیماری قرار دیا ہے اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو ہمارے مشائق لے کر آئے ہیں اور یہ سورہ الحجرات کی آیت ہے اور اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پہ قرآن میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اسی مفہوم میں باتیں مل جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو دوسروں پر ہنسنا نہیں چاہیے اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جس پہ ہنس رہے ہیں وہ اصل میں ہم سے بہتر ہو اسی طرح تو مردوں کا علیحدہ علیحدہ علیحدہ کہا گیا کہ جو مرد دوسروں پہ ہنس رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ جن پہ ہنس رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہوں اور اسی طرح جو عورتیں دوسروں پہ ہنس رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اس کے علاوہ تانا کرنے سے منع کیا کسی کا برا نام رکھنے سے منع کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فاسق بھی ہو تو بھی محتاط رہنا ہمارے لیے لازم ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اس عمل سے توبہ کریں اور آئندہ احتیاط کریں اور قرآن واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو ہمارا شمار روز قیامت ظالموں میں ہوگا ہم پہلے بھی کئی بار یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ لفظ ظالم ہم جس معنی میں لیتے ہیں صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس معنی میں نہیں لیا کرتے تھے ان کے نزدیک تو یہ بھی ظلم ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے اس کا کوئی مذاق کے طور پر نام لے لیا جائے مذاق اڑا دیا جائے حقیقت یہ ہے کہ ہم آج کے زمانے کو دیکھیں تو اس وقت جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور خصوصا ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو وہ تمام کا تمام ظلم کے اندر آتا ہے ہم کسی بھی بات کو سنتے ہیں تحقیق نہیں کرتے ہیں اور چونکہ ہمارے سوچ کے لحاظ سے ہمیں وہ بات درست لگتی ہے ایسے میں ہم مذاق اڑاتے ہیں الٹے سیدھے نام لگاتے ہیں اور سوشل میڈیا کی مہربانی سے پھر اس کو ہم پھیلاتے ہیں ہمارا شمار روز قیامت ظالموں میں ہوگا اور اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا اس کا ہم سے سوال ہوگا کیونکہ دین اس بارے میں بہت واضح ہے کہ اگر ہم کسی کے پیچھے ہوگا اور اگر جھوٹ کہیں تو وہ تہمت ہوگی اور یہ دونوں چیزیں ہماری قبر میں آگ بھریں گی روز قیامت ہمارے لیے جہنم میں گھڑے تیار کریں گی اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس فتنے سے دور رہیں مفسرین نے اور علماء نے اور محققین نے خاص طور پہ یہ جو سورہ کی آیت ہے اس کے بارے میں یہ کہا کہ ان کے خیال میں یہ آیت جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ظاہری طور پہ مذاق اڑاتے پھرتے ہیں بلکہ ان کے لیے بھی ہے جو لوگوں کی غربت دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ جو کہا گیا کہ مرد مردوں پہ نہ ہنسے اور عورتیں جو ہیں وہ عورتوں پر نہ ہنسیں وہ نصب کی وجہ سے ہو چاہے چاہے مال و دولت کی وجہ سے ہو کسی کی غربت کی وجہ سے ہو کسی میں کسی عیب کی وجہ سے ہو اور ہمارے ہاں تو ایپ کی بنیاد پر بھی کچھ ایسے کلمات استعمال کر دیے جاتے ہیں جو کہ انتہائی ظلم کی بات ہے آپ بتائیے حافظ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ حافظ وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ روزے قیامت دس لوگوں کی شفاعت کرے گا اور ہم لوگ کئی بار اس طرح کے الفاظ کے اگر کوئی نابینا ہے تو اس کو حافظ حافظ کہنا شروع کر دیا اگر تو مذاق کے معنوں میں کیا جا رہا ہے تو ہم نے ظلم کمایا اور روز قیامت ہمارا حساب ہوگا ہم پکڑے جائیں گے اسی طرح مذاق مذاق میں کسی کو مولوی کہہ دیا مذاق میں تو یہ بھی ہم ظالموں میں شمار ہوں گے اور آج کل تو مولوی یا حافظ کے الفاظ چھوڑے ایسے ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ بیان سے باہر ہے حالانکہ ہم آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ روزے قیامت جب بھی ہم نے کسی کے بارے میں کچھ غلط کہا اور اس کے پیچھے پوچھے کہا تو اس, کیس اس کی طرف ہمارے ثواب جو ہے وہ منتقل ہوں گے اور اگر ثواب نہ بچے تو اس کے گناہ ہماری طرف منتقل ہوں گے اس کے باوجود ہم یہ کام کرتے ہیں. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو رسوہ کرتا ہے نہ اسے حقارت سے دیکھتا ہے اور کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان کو حقارت سے دیکھے حکارت کی وجہ نہیں بیان کی گئی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے کوئی شکل ہمیں پسند نہیں ہے عجیب و غریب الفاظ استعمال کرنے شکل اللہ نے بنائی ہے وہ ہم اس کا مذاق نہیں اڑا رہے اللہ نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے اس کی مسلحت کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے ہم اس سے واقف نہیں ہے اللہ کی مرضی منشا کیا ہے ہم اس سے واقف نہیں ہے کسی کو حکارت سے دیکھنا حکارت سے اس کو کوئی نام دینا اس کے بارے میں کوئی برے الفاظ استعمال کرنا یہ سارے کے ساری چیزیں ظلم میں شمار ہوں گی احادیث مبارکہ سے بھی یہی ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کریم کے مضامین سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے اور جو غریب لوگ ہیں ان سے جو محبت کرتا ہے جو نادار ہیں ان سے اگر محبت کا سلوک کرتا ہے اگر اس میں کوئی عیب ہے اس سے کوئی وہ محبت کا سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا فیل ہے اور اس کا انعام ہے ایک اللہ کے ولی ان کا نام حسین ہے رحمت اللہ علیہ وہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں انہوں نے دیکھا انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو آپ نے آگے سے کہا اللہ نے مجھے بخش لیا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اللہ کے ولی بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بخش یقیناً آپ کے زہد آپ کے تقوی آپ کے علم آپ کی عبادت گزاری کی وجہ سے اور آپ کی نیکی اور پہرزداری کی وجہ سے ہوئی ہوگی انہوں نے کہا نہیں اس وجہ سے نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میری بخش صرف اس وجہ سے ہے کہ میں نے ابن سماک رحمت اللہ علیہ کی نصیحت پہ عمل کیا اور غریبوں سے محبت کرنی شروع کر دی اللہ نے میری ناداروں سے محبت کی وجہ سے مجھے بخش دی تو ہمارا دین جو ہے وہ تو ہمیں بہت آسان نسخے دیتا ہے بہت زیادہ مشقت میں ہمیں نہیں ڈالتا اگر ہم فرائض و واجبات کی پابندی کریں اور اس میں جانتے بوجھتے غلطی نہ کریں جانتے پوچھتے ان کو نہ چھوڑے اور اللہ کی مخلوق سے محبت کریں جہاں اس کی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں مدد نہیں کر سکتے تو اس کو حوصلہ دیں اس کی ہمت بندھائے محبت سے اس سے بات کریں ان کے سر پہ محبت سے ہاتھ رکھیں عقیدت ان کو دیں ان کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اللہ تبارک و تعالی سے پور ہماری ایمان کی حد تک یقین ہے اور امید ہے تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری عبادتوں میں ہوئی ہوئی کوتاہیاں اور کمزوریاں معاف فرما دے گا اور ہمیں بخش دے گا اب یہ جو حکارت ہوتی ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے اسباب میں سب سے پہلا سبب تکبر ہے جب ہم کسی اپنے سے ہلکے شخص کو حکارت سے دیکھتے ہیں یا اس کے ساتھ حکارت سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اندر کہیں ہمارے تکبر پل رہا ہے فخر پل رہا ہے یہ فخر کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے مال و دولت کا ہو سکتا ہے عہدے کا ہو سکتا ہے اور بھی علم کا بھی ہو سکتا ہے بڑے بڑے علماء ایسے ہیں جو روز قیامت پکڑے جائیں گے تو ان کی ساری عمر کی جو خدمت ہے دین اسلام کی وہ ٹھکرا دی جائے گی صرف فخر کی وجہ سے کہ میں تو عالم دین ہوں میں نے اتنے لوگوں کو بتایا میں نے اتنے لوگوں کو پڑھایا ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ایک صاحب نے گفتگو کی علامہ صاحب بھی موجود تھے ہماری بات سے یقیناً ان کو بھی پتا چل جائے گا کس کی ہم بات کر رہے ہیں نام ہم نہیں لینا چاہتے وہ تمام گفتگو ان کی میں کے گرد چل رہی تھی میں نے یہ کیا میں وہاں گیا میں نے یہ کیا انہوں نے یہ کہا میں نے یہ کہا ایسا ہوا میں نے یہ کیا یہ میں ہمیں جہنم میں لے جائے گی عالم ہونا یہ اللہ کا فضل ہے لیکن اس علم پہ تکبر کرنا یہ جہنم کا بہت بڑا گڑا ہے اسی طرح بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو کمزور لوگ ہیں چاہے کسی بھی طرح کمزور ہوں چونکہ یہ کمزور ہیں اس لیے ہم ان پر ظلم کرتے ہیں ان کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے لیے اس کے اندر فائدے تلاش کرتے ہیں یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے پھر ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں غربت کو ایک طرح کا حید اور ایک طرح کی برائی سمجھ لیا گیا ہے یہ نہ تھے جو غریب تھے ایسے اقوال ہمیں صحابہ سے مل جاتے ہیں کہ بھئی کئی کے دن کا فاقہ تھا کسی ایک اور صحابی کے ساتھ گفتگو کرتے ساتھ ساتھ چلتے گئے صرف امید پہ کہ گھر کے قریب پہنچوں گا تو شاید کہہ دیں آ جاؤ کھانا کھا اللہ وک تو کسی غریب سے کسی ایسے شخص سے حکارت کا سلوک کرنا کہ وہ مال و دولت میں ہم سے کم ہے وہ غریب ہے وہ مسکین ہے وہ یتیم ہے جہنم کا بہت کھلا راستہ ہم نے دیکھا اکثر بڑی بڑی گاڑیوں پہ ہمارے ہی ایک شاگرد تھے ایک دفعہ پھر ان کو ہم نے سمجھایا اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہماری بات سنی اور ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے پھر اللہ سے توبہ استغفار کی کیونکہ اس کے بعد ہم نے ان کے رویے میں بہت تبدیلی دیکھی ایک پولیس والے نے روک لیا تو اوٹر کے کہلے گئے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں او بھائی جس کے مرضی بیٹے ہو یہاں تو اللہ کی مخلوق ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہو تمہیں اگر فخر ہونا چاہیے تو امتی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے اور کون سی چیز ہے جس پہ کوئی فخر ہو سکتا اور اس فخر کے ساتھ شکر گزاری ہونی چاہیے افریقہ کے جنگلوں میں کہیں اللہ پیدا کر دیتا جہاں پہ ساری عمر اللہ کے نام نہ ملتا پتوں کو سورج کو اور کیڑوں مکوڑوں کو اور سانپوں کو آگے سجدے کرتے رہتے لیکن اللہ نے بڑا فضل کیا کرم کیا اب کسی کو یہ کہنا پھر کئی بار آسائشیں ہمیں اس تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے دیکھیے دو راستے ہیں خدمت خلق ایک بزرگ لاہور میں ہوتے تھے ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ان کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے حساب لگا رکھا تھا کہ مجھے روز کتنی رقم چاہیے اس ایک دن کے خرچے کے لیے صبح نو بجے وہ دکان کھولتے تھے. جیل روڈ لاہور میں ایک علاقہ ہے شاید آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہوں تو ان کو پتا ہو وہاں پہ ان کی دکان تھی صبح نو بجے دکان کھولتے تھے اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان کے دکان کے تالے میں چابی ڈالنے سے اپنی گھڑی نو بجے سیٹ کرتے تھے یعنی حکومت کی گھڑیاں ریڈیو ٹی وی کی غلط ہو سکتی ہیں لیکن ان بزرگوار کی گھڑی غلط نہیں ہو سکتی اتنا ان پہ بھروسہ تھا نو بجے انہوں نے چابی لگانی اور اگر انہوں نے کیا کیا فرض کر مجھے سو روپیہ چاہیے اگر پانچ منٹ کے اندر اندر سو روپیہ پورا ہو گیا تالا لگاتے تھے گھر چلے جاتے تھے لوگوں کو پتا تھا نو بجے سے پہلے وہاں پہ ایک ڈھیر لگا ہوتا تھا لوگوں کا گھر جا کے خدمت خلق میں مصروف ہو جاتے تھے بچے ان کے پاس پڑھ رہے ہیں قرآن کی تعلیم بھی ہو رہی ہے دنیاوی تعلیم بھی ہو رہی ہے مجبور لوگ بھی آ رہے ہیں ان کی خدمت کے لیے بھی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کسی کو مسائل ہیں تو ان کو پڑھنے کے لیے اسما دیے جا رہے ہیں صورتیں دی جا رہی ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے بہت اعلیٰ طریقہ خدمت خلق آ گئی دوسرا طریقہ یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت کما سکتا ہوں سارا دن بیٹھوں گا تو ممکن ہے لاکھوں کما لوں بسم اللہ کمائیے اس میں اللہ کی مخلوق کے لیے حصہ رکھ دیجیے اللہ نے تو ہمیں صرف ایک ڈھائی فیصد زکاط کا کہا نا لیکن اگر لاکھوں اللہ ہمیں دے رہے تو ایک ڈھائی فیصد تو دینا ہی دینا وہ تو وہ ہے جو دینا اپنی بچت پہ اپنے مال پہ اس کے علاوہ صدقہ کا خیرات کر دیجیے ہمارے ہاں ایسے موجود ہیں واقعات کہ پتا چلا کہ ایسی ایسی بیماریوں میں لوگ پڑے ہوئے تھے کہ جن کے بعد ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بھائی جان اب آپ ایسا کریجیے اللہ اللہ کیجیے اور دعائیں کیجیے اس وقت تو صرف ایک خوف کے عالم میں یہ سوچتے ہوئے کہ ساری عمر میں مخلوق کی خدمت نہیں کی چلو اب ڈاکٹر نے کہہ دیے چھے مہینے آپ کے پاس چلو چھ مہینے کچھ کر لوں انہوں نے ایک بچہ رکھا دو بچے رکھ لیے ان کی تعلیم کا انتظام کیا یہ بھی انتظام کیا کہ چھ ماہ آپ بعد اگر میں واقعی مر جاتا ہوں تو ان کی تعلیم جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہ آئے چھ مہینے چھوڑ کے چھ سال گزر گئے ان کو کچھ نہ ہوا ڈاکٹروں کے پاس ہر چھ مہینے بعد جاتے رہے ڈاکٹر کہیں بھائی یا تو آج کی رپورٹ غلط ہے یا پہلے کی رپورٹ غلط ہے تو خدمت کے کئی طریقے ہیں خدمت کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے اور ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا مسکرا کے بات کر دینا ہمارے نزدیک یہ بھی خدمت خلق ہے کسی کو ایک مسکراہٹ دے دینا یہ بھی خدمت خلق ہے. اپنے سے کم کو اگر مدد کرنی ہے اور ریا کے لیے مدد کرنی ہے اور دکھاوے کے لیے مدد کرنی ہے اور اپنا آپ بڑا ثابت کرنے کے لیے مدد کرنی ہے یہ سب جہنم کے راستے ہیں اس میں سے کسی نے ہمارے کام نہیں آتا اللہ تعالی ہمیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے باتنی بیماری کے موضوع میں ابھی تک جتنی بیماریوں کے نام لیے اور گفتگو کی ہے پچھلے تقریباً ایک سال کے اندر اندر آپ یہ دیکھیے یہ سب وہ ہیں جو آپ اپنے اگر دیکھیں معاشرے میں عام نظر آتی ہیں یہ کوئی ایسی بیماریاں نہیں ہیں جو ہم کہیں جی کہ اچانک پہلے کبھی نہ سنا نہ ہم نے پڑھا نہ کہیں دیکھا عام ہیں اور ہمارے مشائے خلیم الرحمان نے اپنی کتابوں میں ستر ستر اسی اَسی سو سو ایسی بیماریوں کی فہرست تیار کی ہے اور ساتھ میں اس کے اسباب بیان کیے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے اس کے حل بتائے اور حل ہر بیماری کے ایک ہی ہے اللہ سے جڑ جاؤ اللہ, کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاؤ دنیا کمانے سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن دنیا بھی کماؤ تو اس جوڑ کے ساتھ کماؤ جڑ کے کماؤ توڑ کے اپنے آپ کو نہ کماؤ کیونکہ جو توڑ کے کمایا اس نے تو اس نے باہر آگے چل کے یہ دنیا بھی جہنم ہو جائے گی ہمارے یہاں آج کل بھی بہت سے ایسے واقعات سننے میں مل رہے ہیں ہمارے علاقے میں بھی پچھلے دنوں ایک بچے نے اپنے باپ خود اپنے باپ کو خود ہاتھ سے قتل کر دیا بعد میں پتا چلا کہ جی والد صاحب کی کمائی جو ہے اس پہ شبا ہے ساری عمر بچہ چونکہ حرام پہ پلا تو اس کو اس دل میں باپ کی عزت ہی نہیں کیوں ہوگی اور آج کل بھی ہم کو ایسے بہت سے قصے سن رہے ہیں فلاں بہت بڑا آدمی تھا بڑا امیر آدمی تھا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا جب کہانی پتا چلی تو باپ نے ساری عمر تو پیسے اس طرح سے کمائے تھے تو حرام کھلایا جواب دنیا میں بھی مل گیا اور چونکہ بغیر توبہ کے مر گئے تو آگے تو پتہ نہیں اب کیا ہوگا تو اللہ تعالی سے ہر وقت استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار،, استغفار اچھائی کی توفیق عزم اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی ممل کرنے کی کوشش اگر آپ تو استخبار کے علاوہ ذکر ازکار میں زیادہ وقت نکال سکتے ہیں ذکر ازکار میں لگائیے اگر آپ نہیں نکال سکتے ہیں تو آپ اپنی کمائی میں حصہ دار بنائیے کمائی میں حصہ دار نہیں منا سکتے ہیں تو صحبت میں حصہ دار بنا لیجئے بہت سے ہمیں واقعات ملتے ہیں سیر التنبی میں جو ہمیں پتا ہے کہ درست نہیں ہیں لیکن سبق ان سے یہی ملتا تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم اپنی تمام بیماری اندرونی جو بیماریاں باطنی، ان سے واقفیت حاصل کریں اور ان سے بچنے کے لیے عملی اقدامات کریں تاکہ روز قیامت ہم صاف اٹھے اور ہمیں کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو آمین و صلی اللہ علی خلقی ہی و مولانا محمد اجمین بے رحمت